الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم سلِّ وسلِّم وبارك على صيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رجقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنجل إليك وما أنجل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العزيم رب شرح لی سدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین سورہ البقرہ کے ابتدا میں اللہ پاک نے تین گروہوں کا ذکر کی ایک ایمان والے جن کا ذکر تین آیات میں کیا ایک کافر جن کو دو آیات میں ذکر کیا پھر منافق جن کو تیرہ آیات دی تفصیل سے بیان کی ہیں ان کے حوالے اس کے بعد پھر مسلسل تقریباً اٹھارہ انیس رقو جو ہیں وہ اہل کتاب یہود اس میں زیر بحث آئے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے ان پر فرد جرم عائد کیے کیونکہ ان کو معذول کیا جا رہا تھا سزا سنائی جا رہی تھی لہذا عدالت کے پروسیجر کے مطابق ملزم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی اور اس کے خلاف ثبوت کیا کیا وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس میں بیان کر دی اہل ایمان کا ذکر کیا پہلی آیت میں الزین بغیب و یوقیم صلاح و میمار زخنا وہ ایمان والے اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اندیکھے پر نبی کی زبان پر اعتبار کر کے نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اب چونکہ وہاں پہ یہود بھی تھے جو ان تینوں چیزوں پر عمل کر رہے تھے وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے غیب پر ایمان رکھتے تھے ایمان بلاخرہ بھی تھا ان کا اور نماز بھی پڑھتے تھے انفاق بھی کرتے تھے تو گویا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ کی کتاب کے مطابق ہم بھی مومن ہیں آپ کی کتاب ہمیں مسلمان تسلیم کرتی لہذا ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے پھر ایک اور آیت سی اس میں یہ آ گیا کہ وہ لوگ امینا بے مع ضلع علائی کا وہ ما ضلع وہ اس پر بھی ایمان رکھیں جو آپ پر نازل ہو رہا ہے جو آپ سے پہلے نازل ہو رہا ہے تو یہود چونکہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ مومنوں کی اس فہرست میں سے آٹومیٹکلی پھر خارج ہو گئے تو یہ وہ لوگ اصلاً جو مومنین کا ذکر تھا وہ پہلی آیت میں تقریب مکمل ہو گیا تھا اس کے بعد پھر کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ فل اصل میں اس ایونٹ کو کہتے ہیں کہ جس لمحے بیج کی کومپل زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے وہ لمحہ جو ہے وہ فلشن کہلاتا ہے اور فلاح جو کسان ہے وہ چونکہ زمین کو پھاڑتا ہے حل کے ساتھ اس لیے اس کو فلاح کہتے ہیں یہ کسان کا نام ہے اور چونکہ وہ بوتا ہے کھیتی میں تو اس لیے اس کو حارث کہتے ہیں یہ سا والا جو ہے وہ حارث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچا نام حارث ہے اور اللہ کا سب سے پیارا نام عبد اللہ اور عبد الرحمان ہے تو حارس بونے والا ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اصل میں ہم اپنی آخرت کے لیے بو رہے ہیں یہ دنیا کھیتی ہے دنیا مزرا الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بو گے وہ کاٹو گے یہ ممکن نہیں کہ جو بو کے آؤ آو تم اور مولوی صاحب سے دعا کروا کے پھر تم اس کو گند بنا لو تم کیکر کا درخت لگاؤ پھر مولوی صاحب سے تم دعا کروا کے اس کو آم کا درخت بنوا لو یا سیب کا درخت بنوا لو تم ایسا ممکن نہیں ہے یہ اللہ کی سنت ہے جو بو گے وہ کاٹو گا. تو فلشون جیسے میٹرک کہتے ہیں نا کہ جب مرغی کا بچہ جو انڈا توڑ کے باہر نکلتا ہے جو انڈا ٹوٹنے کا عمل ہے اور وہ باہر نکلتا اس کو کہتے ہیں میٹرک تو میٹرک کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی اصل تعلیم شروع ہوئی ہے انڈا ٹوٹنے کے بعد اصل زندگی گنی جاتی ہے نا اس چوزے کی تو فلحن یہ ہوا فلا مفلحن ہم آئے ہم نے یہاں کھیتی بوئی تو فرمایا کہ جو یہ عمل کریں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر اصل والا وہ پھل کاٹیں گے یہ وہ فلاح ہیں اس لیے کہ کھیتی ہمیشہ کسی مقصد سے پھاڑی جاتی ہے کسی مقصد سے بوئی جاتی ہے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے تو مومن کی زندگی کا بھی ایک ٹارگٹ دے کے اسے بھیجا گیا اور پھر اسی کی بنیاد پر جس نے وہ ہدف حاصل کر لیا نسب اس کا کوئی بھی ہو فرمایا نا فیضا بَيْنَهُمْ یہ نصب کی ضرورت دنیا میں ہے قوم اور قبیلوں کے لیے کہ تمہارا تعارف ہو جائے ایک ہی نام کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن قوم الگ ہونے سے پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں لیکن آخرت میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی نصب کی لہذا فلاں انصاب ابین اس دن نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا میں فلان نبی کا بیٹا ہوں میں فلان نبی کا باپ ہوں میں فلان نبی کی بیوی بی ہوں یا فلان نبی کی ماں ہوں ولاحم یا تصا اور نہ ہی ان سے نصب پوچھا جائے گا نصب کا جو نصاب ہے وہ ہے ہی نہیں آخرت کے سوالوں میں وہ سوال ہی نہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو تم کیا ہو یہ مسئلہ ولاحم یا تصا علوم وہ پوچھے ہی نہیں جائیں گے تو اس میں پھر اعمال دیکھے جائیں گے وہ ہدف دیکھا جائے گا کہ جو فمن سکولت موازن ہو فولہ کامل ہوں جس کے اعمال بھاری ہو گئے نیک اعمال بھاری ہو گئے اصل میں تو خیر کامل کہیں بھی موجود نہیں ہے اور شر کامل یہ بھی کہیں موجود نہیں ہے یہ اصل میں توازن ہے کہ جب تک کسی چیز میں خیر غالب رہتی ہے وہ خیر کہلاتی ہے اور جب اس پہ شر غالب آ جاتی ہے ففٹی ون فرٹی نائن ہو جاتی ہے تو پھر وہ شر گنی جاتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں فورٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ خیر بھی موجود ہے یا سالون کانل خمرے ویما اس من کبیر اکبر فما ان میں نفع بھی ہے لوگوں کے چولہے بھی جلتے ہیں اگر کوئی ہارتا ہے تو کوئی جیتتا بھی ہے لیکن چونکہ اس کا گناہ اس کے نفع سے غالب ہے زیادہ ہے اس لیے یہ حرام منع کیا گیا اسی طرح ہر انسان کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اندر بیماری کے جراثیم نہ ہو ہر بندے کے اندر لیکن جب وہ اینٹی باڈیز پہ غالب آ جاتے ہیں بندہ بیمار گنا جاتا تو خیر اور شر ہر جگہ موجود ہے اس لیے تولی جائے گی کہ اس بندے نے نیک کام بھی بڑے کیے لیکن کوئی ایسا کام کر کے آیا کوئی ایسی واردات اس نے کر دی ہے کہ جس کی برائی اس کی نیکیوں پر غالب آ گئی ہے یہ تولا جائے گا لیے کہا گا کہ تم بات جب کر دیتے ہو تو بات مرتی نہیں ہے کام کر دیتے ہو تو اس کو فالو کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی ہو نہ ہو تمہاری اولاد موجود ہے فالو کرنے کے لیے تو اگر انہوں نے تم سے سیکھا ہے تو تم اس کے ذمہ دار ہو اور اس میں حصے دار ہو تو پھر دیکھا جائے گا فامن سکولت موازین پھر جن کے نیک کا مال کم ہو گئے تو انہوں نے گنوا دیا کھو دیا انہوں. کیا اپنا آپ فی جہنم بیج جہنم کے دس سال کے لیے نہیں خال دونوں میں اب ری انویسٹمنٹ کی کوئی گنجائش موجود نہیں آپ گنوا دیا اپنے اپنا آپ خاصرفام وہ اہل ہیم گیا ملکیان اپنا آپ بھی گنوا دیا اپنے اہل عیال بھی گوا دیے دونوں صورتوں میں اگر وہ جنت میں چلے گئے یہ جہنم میں ابھی آسیہ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گی فراؤن جہنم میں ہوگا تو اسے کوئی فائدہ تو نہیں کھو گئی نا اسے وہ تو ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر کافروں کا دو آیات میں ذکر کیا ان لذی کا فرو سوا انتا ام لم لا تنظر یقیناً وہ لوگ جو انکار کر بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے بات ختم ہو گئی دال جب تک چڑھتی نہیں نا تب تک ساری دال ایک جیسی ہوتی ہے آپ کو کوئی نہیں پتا چلتا اس میں کڑکو کون سے جب چڑھ جاتی ہے تو پھر جو کڑکو ہوتا ہے نا وہ سات کنو کا پانی ڈالیں تو وہ بھی نہیں گلتا نبی کے آ جانے کے بعد سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن نبی کے آنے کے بعد پھر لازمن تفریق ہو جاتی وہ پہلے والے احوال ممکن نہیں رہتے آپ دودھ کا ڈولا بھر دیتے ہیں پھر جب اس میں جاگ لگاتے ہیں تو وہ دودھ ایک جیسا پھر نہیں رہتا اس نے پھٹنا ہے پھر کسی کو کہا نا جاگ بنا دودھ جمدا نہیں باؤ نبی آتا ہے اور پھر انسان پہلے احوال پر تین ان کے گروہ بن جاتے ایک ہنڈریڈ پرسینٹ ان کے ساتھ ہو جاتے دل و جان سے اقراروں باللسان اور تصدیقوں بالکل دوسرا دل و جان سے ان کا مخالف ہو جاتا ہے جان لڑا دیتا ہے بوجیل کی طرح اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے اس کے مفادات ہوتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا جو نئے دین کے ساتھ وہ بستا ہے کچھ مفادات پچھلے دین کے ساتھ وہ بستا ہوتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے لہذا وہ پھر زبان سے کچھ اور اقرار کرتا ہے اور عمل سے پھر وہ کچھ اور اظہار کرتا ہے تو ان کے برم فرمایا کہ ختم اللہ کلو بہم وم ولا ابسار اللہ نے ان کے دلوں پر مور کر دی کیوں لعنهم اللہ بے ان کے کفر کی وجہ سے مور ہوئی ہے تب اللہ علیہ بکفرهم یعنی انہوں نے کفر اللہ کی مور کی وجہ سے نہیں کیا اللہ نے مور ان کے کفر کی وجہ سے لگائی ایک ٹائم ہے اس ٹائم میں جب آپ نہیں کر سکے تو پھر وہ صلاحیت اسٹک ہو جاتی ہے کارڈ آپ ایک محدود مدت کے اندر اگر آپ اپنا پن نہیں کرتے اس میں تو وہ پکڑ لیتا ہے پھر یا دو چار بار آپ غلط ٹرائی کرتے ہیں تو وہ پھر مشین پکڑ لیتی ہے اسی طرح اللہ کی سنت بھی ہے کہ جب نبی ہدایت پہنچاتے ہیں اور لوگ پھر اسے وصول نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا انہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس صلاحیت کو پھر اللہ پاک واپس لے لیتا اب اس میں ہوتا یہ ہے خاطہ ملو اللہ نے سیل کر دیا اس کو انسانی قلب کبھی بھی خالی نہیں ہوتا وہ کچھ نظریات لیے ہوئے ہوتا ہے ماں باپ سے سیکھتا ہے اب باپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی ماں کی لینگویج سیکھ لیتا مدر لینگویج اسی نے لیے کہتے باپ بھی تو وہی زبان بولتا ہے نا فادر لینگویج کیوں نہیں لکھا جاتا اس لیے وہ باپ کے پیٹ میں نہیں ہوتا باپ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کی زبان سمجھتا ہے اس کا ایکسینٹ سمجھتا ہے وہ اس کے دکھ اور سکھ کو محسوس کرتا ہے ماں کو اگر غصہ آتا ہے تو بلڈ پریشر اس کا بھی چڑھ جاتا ہے تو وہ ماں باپ سے نظریات لیے ہوئے ہوتے اب ایک نیا نظریہ اس کے سامنے آ گیا کوئی رسول آئے اور رسول ایسے ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے بھائی کیا کرتا ہے بھائی اس کا بیک گراؤنڈ کے اس لیے ہر قوم میں نبی انہی میں سے اٹھایا جاتا ہے تاکہ انہیں تفتیش کرنے کی کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہ رہے کہ حکانی صاحب وہاں کیا کرتے رہے ہیں وہ انہی میں ہوتا ہے انہی میں کام کرتا ہے وہ مارس اللہ میں نبی نل اپنی قوم کی زبان میں ان کے رسم و رواج سے واقف ہوتا ہے ان کی کمزوریوں سے آگاہ ہوتا ہے خوبیوں سے آگاہ ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے ان میں کون بندہ انٹلیکچولی ہے کس سے بات کی جا سکتی ہے کون قبول کر سکتا ہے تو وہ جب نیا نظریہ پیش کرتا ہے تو اس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ اسے ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ابو سفیان نے کیسر کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے زندگی بھر ان سے ہمیں جھوٹ کر تجربہ نہیں ایک بندہ چالیس پچاس سال ہو گئے ہمارے اندر اس لیے کہ یہ سلح دیبیا کے بعد کیسر کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تو پچاس سالوں میں اگر ساٹھ سالوں میں ایک بندہ بھی ایسا گواہ نہیں ملتا کسی کہ نے کہیں جھوٹ بولا معمولی چیز پر بھی کوئی وعدہ ہی جھوٹا کر دیا جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہے اب وہ بندہ جب نظریہ پیش کرتا ہے تو وہ جو نظریات ہمارے دل میں ہوتے ہیں اصول یہ ہے کہ آپ ان کو نکالیں باہر انہیں باہر نکالیں وقتی طور پر اور پھر دونوں سے ثبوت مانگیں وہ جو پہلے تھا نا آپ کا پیرنٹل آپ کا وہ جو نظریہ تھا ماں باپ کا دیا ہوا انا وجد نہ آبا نہ کا اس کو بھی کان پکڑ کے باہر نکالیں باہر جاؤ بھائی اب یہ نیا دعوے دار آ گیا ہے اور دونوں سے دلائل مانگے جس کی دلیل آپ کو کلک کرے اسے آپ دل میں داخل کر لیں اگر وہ پہلے والے نظریات اندر ہیں تو یہ انصاف تو نہیں ہوا نا ان کو تو مورچہ ملا ہوا ان کو تو آپ کی فیور ملی ہوئی ہے نا آپ کے سائے آتفت میں ہے وہ سارا نظریہ باہر والا بےچارا پردیسی ہے آپ اس کو بھی باہر نکالیں دونوں کو باہر کھڑا کرے ما جا اللہ کلبئی اللہ پاک نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ اس میں اسلام رہے اور اس میں کفر بھی رہے فلیٹ میں وہ جو کمرہ ہوتا ہے اس میں ارباب نے تو کوئی نہیں دیوار بنائی ہوتی ہم پارٹیشن کر ہی لیتے ہیں اس وقت جو ہمارا نظام چل رہا ہے مسلمانوں کا وہ ہم نے پارٹیشن کی ہوئی ہے پیرل رہ رہے ہیں ہندوئزم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے مسلمانی بھی ساتھ ساتھ والے اس میں رہ رہے ہے پلائیوں والی پارٹیشن میں دونوں ایک دوسرے کی دمال سنتے ہیں ادھر بھجن چل رہا ہوتا ہے ادھر قوالی چل رہی ہوتی لیکن اللہ نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں بے عملی ہے بے عملی نتیجہ اس دوگلی پالیسی کا ہے کہ آپ دو چیزیں جب انسٹال کر دیتے ہیں ایک جیسی تو پھر جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو لازم رکاوٹ پڑتی ہے نہ ہماری مسلمانی ایکٹیو ہو رہی ہے یا نہ ہماری ہندویزم ایکٹیو ہو رہا ہے بس درمیان میں پاپ اپ کرتے رہتے ہیں دونوں شادی بیاہ ہوتا ہے تو ہندویزم پاپ اپ کر جاتا ہے آپ کلک کر دیتے ہیں چلو وزا میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود تو دونوں کو نکال کے بیٹھ اس کے بعد پھر جگہ خالی کرو جو دلیل دیتا ہے اپنی اہمیت کو سمجھو جو دلیل دیتا ہے اس کو اپنے دل میں جگہ دو اتنی ساری بات تو جب انہوں نے اس کو نہیں نکالا جو ان کے اندر تھا تو پھر اللہ نے کیا کرے اللہ نے سیل کر دیا پھر اب جب سیل کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر والا چونکہ باہر نہیں نکل سکتا لہذا باہر والا بھی اندر اب نہیں جا سکتا گنجائش ختم ہو گئی یہ ہے کافر ان کے لیے دردناکا اب تیسرا طبقہ ہے جو منہ سے تو کہتا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے وہ امام ہوں بے مومنی لیکن ان کے دل مومن نہیں اصل میں جب آپ کو خبر دیتے ہیں کوئی لفظ بولتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ذہنی ہوتی ہے آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے آپ کہتے ہیں محمد ان محمد بڑا ہی محنتی بچائے آپ اس کو جانتے ہیں محمد کو محمد کو بھی جانتے ہیں اور اس کے اجتہاد کو بھی جانتے ہیں اس کی مشقت کو بھی جانتے ہیں اسی لیے مجتحد وہی ہوتا ہے جو بڑی مشقت کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے اس حاط کو بھی دیکھتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے اس حدیث کو بھی دیکھتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے حالات کو بھی پرکھتا ہے بندے کے احوال کو بھی دیکھتا ہے یہ سارا ذہنی مشقت ہے مجتحد تو وہ محمد کو بھی جانتا ہے اور اس کی مشقت کو بھی جانتا ہے اب اگر وہ کہتا ہے محمد اور وہ جانتا ہے محمد کو تو یہاں تک وہ سچا ہے لیکن آگے کہتا ہے مجاہد اور اسے ہے کہ یہ سویا رہتا ہے کام کرتا ہی کوئی نہیں ہے اسکول کا لیکن استاد کو کہہ رہا ہے کہ بڑی محنت کرتا ہے تو محمد تک وہ سچا ہے اور پر وہ جھوٹا ہوگا وہ کہتا ہے جی میں اس کو جانتا ہوں بندے کو ٹھیک ہے کوئی رشتہ ناتا آتا ہے نا تو لوگ پھر رشتے میں تحقیق کرتے ہیں تو اگر وہ جانتا ہے کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے کہتا جی میں اس بچے کو جانتا ہوں اس کا نام فلاں اس کے باپ کا نام فلاں یہ فلاں سکول میں پڑھا ہے فلاں بینک میں کام کرتا ہے اب اگلی بار نہیں بتاتا وہاں جھوٹ بول جاتا بڑا نیک بچہ ہے جو اب ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں لیکن مجبوراً زبان سے انہیں کہنی پڑتی تھی اس کہ بیٹا مسلمان ہو گیا داماد مسلمان ہو گیا بھائی مسلمان ہو گیا بیوی بی مسلمان ہو گیا اس نے اس گھر میں نہیں رہنا کہاں جائے گا وہ یا تو لڑکے مر جائے وہ ہو نہیں سکتا ہمت کوئی نہیں اس کی لہذا گزارا کرنے کے لیے اس نے بھی تسلیم کر دیا وہ مینناہ سے میں اکولین اللہ و لذین دھوکا دیتے ہیں یہ دھوکا دے رہے ہمارے یہاں حال اور جو جاری فیل ہوتا ہے اور جو مستقبل ہوتا ہے یہ اور پاسٹ ہوتا ہے ان کے یہاں دو ہی ہوتے ہیں ایک ماضی ہوتا ہے ایک مزارے ہوتا ہے مزارے ہی میں فیل جاری بھی ہوتا ہے پھر جاری کو الگ کرنا ہو تو سا لگاتے ہیں سا یا صوفہ لگاتے ہیں تو پھر یہ الگ ہو جاتا ہے کنفرم کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے اگر سا یا صوفہ نہ لگایا جائے تو دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں اور دونوں کا اپنا ہی مفہوم ہوتا یو خاج اللہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو یہ حال ہے اور اللہ جام دھوکہ دے رہے ہیں یعنی مسلسل دیتے چلے جا رہے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو اچھا چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ سارے بینیفٹس لے لیے جو کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نماز بھی پڑھتے لہذا ان کا ریگارڈ کیا گیا اس کلمے کا اللہ کے یہ کہنے کے باوجود وہ مام بے مومن یہ میرے یہاں بحثیت مومن رجسٹر نہیںفقین اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے اجا جا اک منافق شہاد و شہاد و کال رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقین اللہ کے رسول ہیں اور اللہ فرماتا ہے و یعلم یا رسول اللہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں واللہ اللہ ان المنافقین ان لیکن یہ اپنے قول میں جھوٹے یعنی اگر اللہ فوراً یہ کہہ دیتا کہ اللہ گواہی دیتا منافق جھوٹے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ اللہ کے رسول نہیں منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کہہ دے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بات اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن بات ان کے جھوٹ کی ہو رہی ہے کہ یقول مال سفی قلوب یہ منہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں جھوٹی خبر دے رہے ہیں اللہ و اللہ اچھا فیل کو اللہ پاک نے ایک دفعہ ذکر کیا ہے ہونا کیا چاہیے تھا یوخاد اون اللہ واہ اللہ آمنو یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اللہ پاک نے مومنوں کو الگ نہیں کیا جو مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھے کو دھوکہ دیتا ہے یخادعون اون اللہ ولزین امن دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان والے ہیں یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو ان کے رب سے الگ نہیں کیا جا سکتا جو تم ان کے ساتھ سم... کرتے ہو سمجھ لو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو. وہ آپ نے حدیث سنی ہے تیمارداری والی کہ قیامت کے دن اللہ پاک میں بیمار ہوا تھا تو پتہ کرنے نہیں آیا اللہ پاک تو, تو شفا دیتا تھا تو کیسے بیمار ہو گیا میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو وہاں آتا تو مجھے وہاں پاتا گویا تو میری تیمارداری کرتا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا اللہ کھلاتا تو تو ہے تو کھاتا نہیں تجھے پتا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا اگر تو اس کو کھلاتا تو آج وہ کھانا میرے پاس پاتا تو گویا مومنوں کو اللہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا جو اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اگر وہ مومنوں سے کلمے والوں سے محبت نہیں کرتا تو اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما متفقن علیہ حدیث میں کہ تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے ہتھا تؤمنو لا لاتا جنت حتہ تؤمنو ولا تؤمنو تو حتی تحابو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو اللہ کم الا شعین اضافہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں اگر تم کرنے لگ جاؤ تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے افش سلام بین کم آپس میں سلام عام کر دو اب اس حدیث کے بعد صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ جب بھی ملتے تھے سلام سے ابتدا کرتے تھے اور اگر درمیان میں جا رہے ہیں اور ایک صحابی ادھر ہو گیا دوسرا ادھر ہو گیا اور پھر جب ملتے ہیں تو پھر السلام علیکم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار میں جاتے ہی سلام کرنے کے لیے تھے. غلام کو لے لیتے اور نبی نہ ہو گئے تھے تو لوگ ان کو سلام کرتے یہ جواب دیتے تو ایک دن سے غلام نے کہہ دیا کہ آپ خریدتے تو کچھ نہیں ہے بس بازار کا چکر لگا کے آ جاتے تو ان کا بیٹا میں بہت کچھ خریدتا ہوں میں نکلتے اسی لیے کہ لوگ مجھے سلام کریں میں لوگوں کو سلام کروں اب السلامہ ہے مگر اب کیا حالت ہو گئی ہے کہ کوئی سلام کرے تو بندہ مڑ مڑ کے دیکھتا یار ہے کون جس نے سلام کیا ہے کہاں دیکھا یہ ہے نا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ وقفیت والے کو اسلام سلام کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نام لے کر سلام کریں گے مجلس بیٹھی ہوئی ہے اور چودھری صاحب السلام علیکم تو باقی اگر تم صرف سلام کر دیتے تو سب کو پہنچ جاتا اچھا نہیں تو مومنوں کو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ جو مومن کو دھوکہ دیتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایہ منغشان فلائی سمن جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ اس امت میں سے نہیں ہے جو مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے اب جو دھوکہ دے رہے ہیں پتہ چلتا ہے پورا ملک منافقوں کا بھرا ساری سفات بدرجہ اتم ہمارے اندر موجود ہے دھوکے کی ہر قسم ہمارے اندر موجود ہے. نفرت کا سامان موجود ہے ہوٹل ایک ہی ہے ہوٹل ایک ہی ہے اسی میں دیوبندی بھی چائے پیتا ہے تاش بھی کھیلتا ہے بریلوی بھی اسی میں دودھ پتی پیتا ہے تاش بھی کھیلتا بٹیرے بھی لڑا لیتا کبھی کبھی کوئی بندہ مل جائے بٹیرے والا نائی بھی ایک ہی ہے محمد حسین اور منڈا نائی سارے اسی سے بریلوی بھی اسی سے بال بنواتے ہیں. جو بندی بھی اسی سے بنواتے اہل حدیث بھی پنڈی سے جاتا تو اسی سے بنوا لیتا مسجدیں کیوں الگ ہو گئی ہیں یار تم ہوٹل میں بیٹھ سکتے ہو ایک جگہ تم نائی کے پاس بیٹھ سکتے ہو ایک جگہ تم اللہ کے گھر میں ایک نہیں ہو سکتے یہ دکانیں ہیں دکانیں کچھ بھی نہیں ایک ایک محلے میں تین تین مساجد ہے وہی فاتح ہے وہی رقو کی تصبی ہے وہی سجدے کی تسبیح ہے وہی قبلہ ہے وہی قرآن ہے وہی رسول ہے وہی اللہ ہے اس کی اس میں کیوں نہیں ہوتی اس کی اس میں کیوں نہیں ہوتی اس کو اس میں, کیوں اس کو اس میں داخل کیوں نہیں ہونے دیتا اس, اس کو اس میں داخل ہونے کیوں نہیں یہ تو بالکل دیکھیں ہندو ہندوؤں کے یہاں یہ تھا کہ شور جو ہے وہ مندر میں داخل نہیں ہو سکتا گیتا نہیں سن سکتا سنے گا تو کانوں میں سیسا پگھلا ہے وہ ڈالے جائے گا لہٰذا اس کے گلے میں ڈھول ڈال دیا جاتا تھا وہ جب بستی میں داخل ہوتا تھا تو اس کو بجاتا رہتا تھا ٹین کھڑکاتا رہتا تھا تاکہ لوگ کو پتا چل جائے کہ شودر آ رہا ہے اور کوئی گیتا پڑھ رہا ہے تو بند کر دے پڑھنا یہ بالکل اسی طرح ہم اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں اپنا اپنا دیوی دیوتا بنا لیا اس کا مندر بنا لیا ہم نے مسجد نہیں رہی مسجد وہ تھی ان مساجد اللہ ساری مساجد اللہ ہی کی ہیں اللہ والی مسجد جو چاہے آ جائے تیرے باپ کا قاتل بھی آ جائے وہ اللہ کے گھر آیا تیرے گھر نہیں آئے باہر موٹا لکھا ہوگا فلاں کا داخلہ منع ہے یہ کہہ من گشانا فلئی سمنا جس نے ملاوٹ کی ہمیں دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے یو خاد و اللہ جین و ما نہ مگر یہ نہیں دھوکا دیتے اپنے آپ یہ خود فرے بھی ہے ٹھیک ہے تم دنیا میں بینیفٹس لے لو لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں تمہاری سزا کافروں سے زیادہ ہو جائے گی منافق کی سزا کافر سے زیادہ سخت ہوگی نافک ہی نہ پھر میں نار کلاسیں ہوتی ہیں نا جیل میں سیاستدانوں کو ایک کلاس ملتی ہے چاہے دس قتل کر کے گیا ہو دس ارب کھا کے گیا ہو لیکن سیاستدان ہے اسے اے کلاس دیں سرکار غریب آدمی اگر بکری کی چوری میں بھی اندر ہو گیا تو اسے سی کلاس ملتی مولوی رو پٹ کے مظاہرے کروا کے بی کلاس لے لیتے عام آدمی کے لیے سی کلاس تو منافقوں کے لیے سی کلاس رکھی گئی کیوں اس لیے کہ کافر نے کھل کے مخالفت کی ہے بینیفٹ نہیں لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اسلام سے انہوں نے کلمے سے وہ سارے فوائد حاصل کیے ہیں جو مومنوں نے کیے نکاح ہوئے ہیں وراثت ملی ہے گواہیاں ہوئی ہیں رسپیکٹ ملی ہے مسلمانی والا نام ملا ہے جنازہ پڑا گیا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوا ہے لہذا اب ان کے ساتھ کافروں سے شدید معاملہ کیا جائے گا پھر یہ کہ مسلمانوں میں رہ کر انہوں نے ہدایت نہیں پائی آپ دیکھیں نا وہ جو اگر آپ کا کوئی پرزہ گر جائے ریڈیو ٹیپ کھولے ہوئے اور اسے اٹھانا ہو تو وہ جو آپ کے ہاتھ میں ڈرائیور ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ اسپیکر کے پیچھے لگے ہوئے میگنیٹ کے ساتھ رگڑ لینا تو اس کے اندر تھوڑا سا میگنیٹ اس کے اندر بھی آ جاتا ہے اور پھر آپ اٹھا سکتے ہیں وہ پرزہ یہ خانہ خراب چالیس سال مسلمانوں کے ساتھ رگڑا کھاتا رہا ہے. جنازوں میں جاتا رہا مسجد میں جاتا رہا اتنا بھی میگنیٹ نہیں آئے یعنی مسلمانوں میں رہ کے کم از کم تو اثر ہو جاتا ہے کوئی اسلام کا اس نے وہ بھی نہیں ہونے دیے یو خادون اللہ وماخن الا فس وما یش ارون فی قروب یہ مرض ہے ان کے دل میں بیماری ہے فضادہ ہو مرضہ اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا اچھا اب اب یہ میڈیکل آپ کی کہتی ہے سائیکالوجی والے کہ یہ شک جو ہے یہ ایک بیماری ہے اور اگر اس کو بار بار پریکٹس کیا جائے تو یہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اس کے لیے پھر وہ دوائی دیتے ہیں شک کا علاج کیا ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے ختم ہو جاتے ہیں یعنی ایک بندہ ہے وہ آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتا رہتا کنڈا لگا کے آیا پھر بھی اسے شک پتہ نہیں لگا یار یعنی دیکھ ہی آتے ہیں ایک دفعہ چیک کر کے لیٹنے لگا پھر خیال ہے پتہ نہیں کنڈا چیک کیا کوئی نہیں کیا یہ بیماری ہے اگر آپ اس کے پیچھے لا گئے یہ دن ب دن کبھی ہوتی چلی جاتی ہے کہا کہ اگر شک تمہیں پڑ گیا کہ نہیں وہ میرا قطرہ گر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیفے پر پانی کے چھینٹے دے لیا کرو تاکہ یہ سمجھو کہ وہ پانی جو میں نے پھینکا تھا یہ اس کا سر یہ کا علاج ہے کیا بات ہے فی کو لوب ہے مارا اچھا آگے چل کے آپ پڑھیں گے فی تو نہیں یا مدو دو چیزیں ایک ہے امددناہم ایک ہے امدہم اچھا ام ددا دے دو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مخت... امداد کرنا جسے آپ اردو میں کہتے ہیں امداد کرنا کسی کی یہ وہ امداد ہے امدد نہم امداد کسی چیز کی بھی کی جا سکتی ہے پیسے سے کی جا سکتی ہے کوئی کموڈیٹی دی جا سکتی ہے کپڑے دیے جا سکتے ہیں گھر بنا کے دیا جا سکتا ہے رکشہ لے کے دیا جا سکتا ہے یہ کیا ہے یہ امداد ہے مدا یا مد ہوتا ہے اسی جنس میں اضافہ کرنا اسی جنس کو ایکسپینڈ کر دینا تو چونکہ ان کے پاس تگیانی تھی سرکشی تھی تو ہم نے اس میں اور اضافہ کر دیا وہ یہ مدھیان تگیان اگر پہلے ایک کلو تھا تو ہم نے پھر اس کو دو کلو کر دیا ہم نے بڑھا دی ان کی طغیانی اسی جنس سے مدہ یا مد ہوتا ہے اسی جنس میں اضافہ کرنا امدادا یوم دے دو امدنا کم کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد کرنا چاہے وہ امددناکم بھی اموال و بنین مختلف چیزوں سے امداد کی جا سکتی تو یہ کہتے کیا تھے یہ کہتے تھے کہ جی ہنڈریڈ پرسینٹ کسی چیز میں انویسٹ کر دینا کوئی اقل مندی نہیں ہے مارکیٹ کے تقاضوں کے خلاف و حضا قیلا لمین کما آم اناس جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح لوگ لائے ہیں اناس سے مراد صحابہ کالو نا مینو کما آم ان سفا لو سرکار کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے کہ سب کچھ لگا دے کھپا دیں اللہ انم صفا خبردار اللہ یہ بڑی جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے کوئی جملہ کہا جاتا ہے کوئی کلمہ کہا جاتا ہے اللہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے کو تو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہنے جا رہا ہے وہ الرٹ ہوتا ہے سننے والا اپنے کام میں لگا ہوتا ہے اور جب تک وہ اٹینٹو ہوتا اپنا کان آپ کو دیتا آپ کی تب تک آدھی بات گزر چکی ہوتی وہ پھر کہتا سوری پارڈن ایکسکیوز می معاف کیجئے گا میں نے سنا نہیں اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کان ادھر دو بھائی بڑی اہم بات کی جا رہی اللہ انم ہو مسفا بیوقوف یہ ہے یعنی سارے تقاضے پورے بھی کر رہے ہیں اور رجسٹرڈ بھی کوئی نہیں ہے ایک بندہ کمپنی میں رجسٹرڈ ہے اس کو کمپنی نے کہا کہ جی آپ کڈڑا مارو دہاڑی لگ رہی ہے نا اس کی ایک بندہ پاس سے گزر رہا ہے انہیں بندوں سے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے انہوں نے کہا جی ہم یہ کھڈا مار رہے ہیں اور ہمیں ساٹھ دن ملیں گے دہاڑی کے اس نے بھی جناب علی بازو کھینچے اور ایک تھوڑا پکڑ کے اور بیلچا پکڑ کے اور وہ بھی لگ گیا ان کے ساتھ کام وہی کر رہے ملے گا اسے کچھ نہیں اس لیے کہ وہ سرکار کے یہاں رجسٹرڈ کوئی نہیں ہے کمپنی کا ملازم نہیں ہے اب نماز عبداللہ ابن اپنی بھی آ کے پڑتا ہے پہلی سف میں اور سردی میں اور فجر کی نماز موت پڑتی تھی آتے ہوئے لیکن آنا پڑتا تھا لیکن اجر کوئی نہیں نبی کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کا اجر کوئی نہیں بے وقوفی ہے کہ نہیں اور رجسٹر ہو جاؤ نا مال بھی دیتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو مارے بند دے کے وال جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی فساد مت کرو کہتے ہیں جی ہم فساد تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں الا یہ فساد ہے جگہ جگہ رکاوٹ کھڑی کر دینا بہانہ کر دینا دوسروں کے ایمان کو کمزور کرنا جیسے غزوہ گزو میں دیکھیں ہزار میں سے سات سو آدمی, تین سو آدمی توڑ کے یہ لے آیا تھا ٹوینٹی فائیو پرسینٹ یہ نکال کے لے آیا تھا اب اتنے بندے جب ایک دم لشکر سے ٹوٹ جائیں تو باقی کی ہمت یعنی وہ ٹوٹے ہوئے بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی الگ تھے وہ باپ ساتھ جا رہا ہے بیٹا پلٹ آیا ہے بیٹا ساتھ جا رہا ہے باپ پلٹ آیا ہے. یعنی یہ عجیب سی صورتحال تھی بھائی جا رہا ہے دوسرا بھائی پلٹ آیا ہے تو اس بھائی کے دل میں یار پتہ نہیں میرا بھائی سچے ہی نہ ہو شک ڈال دیا نا اور کہتے کیا کہ ہیں اللہ جینا امن و کالو امن جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہم ایمان والے وحضہ خالا شاقین اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس خالو انا ما ہم تمہارے ساتھ شیاتین کون تھے یہود شیاتین کی سے مراد یہاں کون ہے جو چھپ کر وار کرتا ہے وہ یہود تھے جن کے ساتھ ان کا صدیوں سے لینا دینا تھا جو وہاں کے چودھری تھے فائنانشل طاقت ان کی تھی اوس اور حضرت کو لڑاتے رہتے تھے دونوں کو ہتھیار دیتے تھے لڑنے کے لیے دونوں کو کرائے پر ہتھیار دیتے تھے اور ان کا اناج بھی اٹھا کے لے جاتے تھے کھیتوں سے پھر جب اسلام آیا اور اس نے انسار کو بھائی بھائی بنا دیا فاسبہ تم بینتی ہی بھائی بھائی بن گئے جان لینے کی بجائے ایک دوسرے کی خاطر جان دینے پر تیار ہو گئے تو یہود کا بزنس تو ٹھپ ہو گیا فیکٹریاں بند ہو گئی تو یہ لوگ جو تھے یہ ان کے پاس جب جاتے تو کیا کہتے یہاں کیا کہا تھا آمنام تو وہاں جا کے کہنا چاہیے تھا نا لم نو ہم ایمان نہیں لائے وہاں جا کے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایمان نہیں لائے کالو ان ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں کا آمنا لیکن یہ نہیں کہا کہ انا معکم۔ اور ان کو کہا کہ ان معکم نہیں یہاں کہا کہ ہم صرف زبانی ایمان لاتے ہیں. تمہارے ساتھ نہیں ہیں ہم ساتھ ہوتے تو غزو سے واپس کیوں آتے یعنی زبان ادھر تھی عمل ادھر تھا انا معکم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری امدردیاں ہماری ساری جد وجہ ہماری ساری کاوشیں تمہارے ساتھ پریکٹیکلی ہم تمہیں ابھی سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ اب دونوں گاؤں میں جو بندے ہیں ایک پیپلز پارٹی کا ایک مسلم لیگ کا ہے اور آپ دونوں کو ناراض نہیں کر سکتے اس کو کروایا تو یہ تھانے لے جائے گا کل آپ کو کسی بہانے میں بھی دوسرے گاؤں میں چوری ہوگی آپ کے بیٹے کو اٹھوا لیا جائے گا چمڑی اتروا دی جائے گی چھوڑ دیا جائے گا چھڑوانے میں یہی جائے گا یہ تو میرا بندہ ہے اب آپ بتائیے نہ وہ اس کی مخالفت افورڈ کر سکتا ہے نہ اس کی مخالفت افورڈ کر سکتا ہے اچھا یہ تم ان کے جلسوں میں جاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں جلوس نکالو جنڈا اپنی چھت پہ لگا لو لیکن ووٹ ہم ہی کو دینا یہ سیاست تو جن کے وہ جلسے میں جاتا ہے پتا انہیں بھی لگتا ہے کہ ڈوز لے آئے اس نے ووٹ ہم کو نہیں دینا اس لیے کھل کے ہمارے جلسے میں ہمارے ساتھ ہوتا تو کبھی بھی کھل کے سامنے نہ آتا کھل کے سامنے آ گیا اس کا مطلب دوسری طرف سے کنسنٹ لے آیا جلسے میں شرکت کا وہی ان سے کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کی مسجد میں تو یہ سب مت سمجھو کہ ہم ان کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہمارے دل تمہارے ساتھ ہمارا عمل اس لیے کہ جہاں انسان کا دل ہوتا ہے وہاں اس کا عمل ہوتا ہے. جہاں اس کا مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل ہوتا ہے جہاں دل ہوتا ہے وہاں اس کا عمل ہوتا ہے بندہ آیا نا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مرنے پر دل نہیں کرتا کہا اچھا کچھ مال ہے کہا جی مال تو ہے فرمایا اسے آگے بیچ دو اس لیے کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے مال سارا تم نے دنیا میں سجایا ہوا ہے تو آگے جانے پر دل کیسے کرے گا پاکستان میں کچھ بنا ہوا ہوگا تو پاکستان جانے کو دل کرے گا نا ورنہ تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یہ ہے فارمولہ انا ماہ اناہ مَا ہم استحزا کر رہے ہیں اللہ وا فی نم یا اللہ ان سے استحزاق دیکھیں یہاں بھی مومنوں سے نہیں کہا کہ تم بھی ٹٹھا کر لو ان سے ہاں نہیں ہم جو تمہاری طرف سے ہیں ہم جو تمہاری طرف سے کافی ہیں اللہ حضی ہو بہن بندہ بندے سے کیا ٹٹھا کرے گا آپ کس چیز پہ ٹٹھا کریں گے کسی عادت پہ کریں گے نا اس کی کسی سکل پہ آپ ٹٹھا کریں گے کہ یار اس کو ڈرائیونگ صحیح نہیں آتی یا یہ کل صحیح نہیں ٹھوک سکتا ہو سکتا ہے کہ دوسری صلاحیت میں وہ آپ سے آگے بڑھا ہوا ہو کیسے ٹٹھا کریں گے آپ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف صلاحیتوں میں آپ دیکھیں بڑے بڑے مکینکل اور کیمیکل اور الیکٹرونک انجینئر مکینکوں کے یہاں مسفا دکے کھاتے پھرتے ان کی ٹھوٹی کو ہاتھ لگاتے ہو بھائی میرا کام جلدی کر دو مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے, ہے نا مجبوری وہ مکینک جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا کسی سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے وہ بدو کو منٹے کرتے دیکھا ان کے اللہ خلیق تو انسان انسان کا ٹھٹھا اصل میں کر سکتے ہی نہیں لاسخر قوم امین قومین آسا یقین کون خیر امین کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مسخرہ نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو کسی دوسری سکل کے اندر کوئی دوسری صفت ان کے اندر تم سے زیادہ ہے اللہ اللہ کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ خالق ہے. اللہ ان سے ٹھٹھا کرے گا کیسے کرے گا حساب کتاب ہو جائے گا اور جنت اور جہنم والے الگ ہو جائیں گے مومن اور کافر الگ ہو جائیں گے تو چونکہ دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ گزارا کیا ہوا تھا نا جنازوں میں جاتے تھے قبریں کھدواتے تھے پھوڑی پہ جاتے تھے تعزیت میں جاتے تھے تو انہیں جنت کی طرف چلایا جائے گا جاؤ بھائی جو ان کی نیکیاں تو انہوں نے کی ہوئی ہیں نا نمازیں تو پڑھی ہوئی ہیں نا تو انہیں اتنی دیر کا ویزے کی قسمیں ہوتی ہیں انہیں ٹرانزٹ پکڑا دیا جائے گا پلس رات تک کا اب یہ چلیں گے اور بڑی جنت کی امید اور وہ سارا کچھ جو قرآن میں اس وقت انہیں یقین نہیں آیا تھا مگر سنتے تو رہے تھے نا اب انہوں نے سمجھا لو جی ہم نے مومنوں کو تو دھوکہ دیا ہی دیا ہوا تھا اللہ کو بھی دے لیا ہے دیکھو ہمیں اس نے مسلمانوں کے ساتھ ہی سمجھ لی اب جب اہن وہاں پہنچیں گے ترمیان درمیان میں تو اپنی اپنی جگہ پہ جس نے جتنا دھوکہ دیا ہوا ہوگا اس کا ویزا وہاں ختم ہوگا اور جہنم کھینچ لے گی اس ایسے کر کے کنڈا آئے گا اور کھینچ لے گا نیچے پہنچ نہیں پائیں گے وہاں پہ یہ ہے استحصاب کہ جنت کی طرف چلا کر آپ کو کاؤنٹر سے فارغ کر دیا جائے کہ یل اور آپ ہاتھ میں پکڑ کے چل پڑے اور آپ کو کہا جائے تال پھر بندارتھ ہو جاتا ہے جنت کی طرف چلا کے جہنم میں اس وقت مومن بڑے گھبرائیں گے جب اپنے آگے پیچھے سے دیکھیں گے نا بندوں کو گرتے ہوئے پکے ہوئے آموں کی طرح کہیں گے ربانا اتمم لنا نورنا واغفر لنا لانا انالا کلے شہین قدیر اللہ ہمارا نور پورا ہو جائے بیٹری پوری ہو جائے ہم پار چڑھ جائیں یہ کیا ہو گئی یہ تو جنت جانے والے آگے پیچھے سے گر رہے ہیں ہمارے واغفر لنا حالانکہ ابھی ابھی بخشوا کے ہی آئے ہیں نا جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں ہے یہاں کیوں کا باغ پھر لانا پتا انہیں چل گیا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو جنت تک پیچھا کرتے اے اللہ اگر کوئی کمی بیشی ہماری نیتوں میں رہ گئی تھی تو ہمیں معاف کر دے یہ ہے استحجار کہا گیا کہ جب جن میں ہی ہوں گے تو ان کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ نعمتوں کو دیکھیں گے تو جب دروازہ کھلتا ہے گیٹ کھلتا ہے آپ باہر کھڑے ہوں جوازات کے تو گیٹ کھلے تو امید ہو جاتی ہے نا کہ آپ کو بھی کوئی اندر جانے دے گا تو جب آپ جانے لگے تو دھکیل کے کہ صبر یہ تو موظفین کے لیے سٹاف کے لیے بھائی جاؤ بھی تم ساڑھے آٹھ بجے آنے دروازہ کھلے گا اور وہ نعم کو دیکھیں گے تو امید لگ جائے گی کہ شاید ترس آ گیا ہے نکالا جائے گا بٹھا دیا جائے گا سامنے یہ گھسٹتے ہوئے دروازے تک پہنچیں گے اور دروازہ بند کر لیا جائے یہ استحجا ہے جیسے پیاسے کو پانی لایا جائے وہ پانی مانگے اور پانی لایا جائے ٹھنڈا گلاس کے باہر ٹھنڈک کے قطرے بھی بنے ہوئے ہوں جیسے سیون آپ کے ایڈ پہ بنے ہوتے ہیں اور اس کی پیاس اور بھڑک اٹھے اور آپ پانی اس کے سامنے گرا دیں اسے پلائیں نہیں ٹھا ہے کہ نہیں اللہ ہو یستا حضیو صبر کر جاؤ اللہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح استحضا کرے گا جس طرح یہ کرتے جس طرح یہ ایمان کے دروازے سے لوٹ جاتے ہیں ہم انہیں بار بار جنت کے دروازے سے لوٹائیں گے اللہ ہو یستا مدہ ہم فی اور ان کی تگیانی میں اضافہ کر رہا ہے ان کی تگغانی کو ایکسپینڈ کر رہا ہے جس طرح کینسر بڑھتا ہے پہلے ایک جگہ ہوتا ہے پھر وہ ہڈیوں کے گودے میں لگتا ہے پھر دماغ میں چلا جاتا ہے پھر فلاں جگہ چلا جاتا ہے اسی طرح ان کی تغیانی ان کی زندگی کے ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جا رہی ہے فی تان یا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت اب دیکھیں ایک تو ہدایت انہیں دی گئی تھی یعنی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا نمازیں بھی پڑھیں تو ایک حصہ تو انہوں نے اس کا اس طرح بھی وصول کر لیا پھر ان کے اندر صلاحیت بھی دی گئی تھی اب دیکھیں تجارت کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا فمارا بےحد تجارت ہو تاجر کیا کرتا ہے تاجر کو کہا جاتا ہے تجارت کے بارے میں الوسی تو بے نات کنزیومر اور پروڈیوسر کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے درمیان میں وہ کون ہوتا ہے تاجر دیکھا گاؤں میں فلاں چیز زیادہ بکتی ہے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور تاجر کا سب سے پہلا جو رابطہ ہوتا ہے وہ کنزیومر کے ساتھ ہوتا ہے ناتج کے ساتھ نہیں ہوتا وہ دیکھتا کہ فلاں چیز ہمارے گاؤں میں چلتی ہے لوگوں کی ضرورت ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ چیز اسے لالا موسا سے ملے گی فیصلہ باد سے ملے گی پنڈی سے ملے گی سستی کہاں ملے گی اگلی بات وہ پھر سوچتا ہے وہ اسے لاتا ہے ادھر سے چیز لاتا ہے کنزیومر سے پیسہ پکڑتا ہے اپنا مارجن رکھ کے اور وہ چیز اس کو پکڑا دیتا ہے یہ تجارت ہو گئی اب اگر جتنے پیسے اس نے دیے تھے یعنی ایک چیز وہ دس روپئے کلو لاتا ہے اور دس روپئے کلو یہ آگے بیچ دیتا ہے تو اس کا خسارہ تو کوئی نہیں نہ ہوا یعنی برابر ہی رہا نا خسارہ کہاں ہوتا ہے کہ دس کی لائے اور آٹھ کی بیچ دے لیکن عام طور پہ تاجر جو ہے وہ کوئی ڈیل بھی آپ سے نکل جائے سودا نہ بھی ہو تو بھی اس کو نقصان میں گنتے مارک صاحب تھے وہ کد نہیں تھے چونکہ وہ کمپنی تھی ان کی بہت بڑی تو وہ جب بھی کہتے بتاتے کہ آج میرا اتنے ملین کا نقصان ہو گیا تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار ایک دن میں تو بعد میں پتا چلا کہ وہ اگر کنٹریکٹ کوئی آتا تھا اور وہ نہیں ان کو ملتا تھا تو وہ اس کو نقصان میں گنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا آج اتنا نقصان ہو گیا اتنے ملین تو اصل میں ہدایت جو ہے وہ دے کے تو انہوں نے کیا کیا گمرائی خرید لی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے جو انہیں ہدایت دی گئی تھی بیچا تو کس کے عوض بیچ یعنی اگر وہ دس کا دس سے بیچ دیتا ہے تو فائدہ نہیں اسے ہوا ہمارا بھی حق تجارتوں فائدہ نہیں ہوا لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہوا اللہ کہتا وہ ماکالو محتین یہ ان کا ہو ہوگا یعنی ایمان جیسی قیمتی چیز دے کر ایسی قیمتی چیز کہ جس میں کوئی سفارش کو بول نہیں آپ نے اندازہ کیا کہ دولت دکھ سکھ جو بھی ہے دنیا میں جو ہمیں ملتا ہے کانٹا بھی جو ہمیں چبھتا ہے وہ کہیں ہمارا مقدر ہے سباب اس کا کوئی بھی بن جاتا لیکن ہدایت کو اوپن چھوڑا گیا فمن شاہ افل یومن ومن شاہ افل جو چاہے وہ ایمان لے آئے تقدیر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں اللہ رستہ نہیں روکے یعنی یہ تو اللہ کی سیاست ہو گئی نا کہ, کہ جو چاہے ایمان لے آئے اور دوسری جگہ لکھ دے کہ خبردار اس کا ایمان نہیں لانا جو ایمان لینے آنا اس کو ٹرک کے نیچے دے دو جب اس نے کہا دیا فامن شاہ افل تو اس کا مطلب ہے کہ فراؤن سمیت ہر شخص کے سامنے ایمان کے رستے کھلے وامن شاہ افل یقر اور جو چاہے کفر کر لے کوئی رستہ بند نہیں اگر بند ہوتا تو اللہ کہتا کہ میرا نبی نو بدنام ہو جائے گا بیوی مومن نہیں ہو رہی ہے بیٹا مومن نہیں ہو رہا ہے لوگ کہیں گے کہ فیملی مسلمان نہیں ہو رہی دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں نبی کا تایا پتھر مارتے ہوئے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات مت ماننا اس کا دماغ پھر گیا ہے جب تایا یہ بات کہہ رہا ہوں جب آپ اوقاز کے میلے میں لوگوں کو دعوت دینے تشریف لے جاتے تو ابوئی لہب جو تھا یہ آپ کے پیچھے چلتا اور آپ کے اوپر کنکر پھینکتا پیچھے سے اور لوگوں کو کہتا کہ اس کی بات نہ سننا اس کا دماغ پھر گیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی لاہط سے نہیں مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے لاہت یوم وغیرہ میرے ابا کو بخش دے وہ گمراہ میں سے تھا گرتے وہ گمراہ میں سے تھا لیکن اسے بخش دے مجھے رسوا نہ کرنا ہدایت جیسی قیمتی چیز جس کے بارے میں نبیوں کی سفارش بھی قبول نہیں کی جاتی اتنی اہم چیز ہے وہ دے کے لیا تو کیا لیا گمرائی آپ وہ کہانی سنتے نا اللہ دین کے چراغ والی کہ وہ پھر نئے چراغ لے کر آیا اور اس نے کہا جی وہ ہمارے گاؤں میں بھی آیا کرتے تھے نا پرانے برتن بٹانے والے کلی کرا ہو تو انہوں نے کہا جی پرانے وہ بد... دیے بدلی کروا لو تو نوکرانی کو خیال آیا وہ اسمارٹ بنی نا تو وہ پرانا چراغ جو ہے وہ لے آئی اور دے کے تو اس نے کہا جی یہ بدلی کر دو انہوں نے کہا پورا ٹوکرا لے جا تو اب پورا ٹوکرا لے جا انہوں, کی؟ انہوں نے ہدایت دی اور گمراہی لیشتراؤ خریدا انہوں نے سودا کیا انہوں نے ان کے پاس متا تھی آپ کی جیب میں پیسے ہوتے آپ دیتے ہیں اور دکاندار سے کموڈیٹی لے لیتے ہیں آم لینے کیلے لینے سبزی لینی ہے جو لینی ہے آپ نے. ان کی جیب میں اللہ پاک نے رکھی ہدایت اینبل کیا ان کو خریداری کے اما سمود فہدیناہم تو انہوں نے کیا کیا اس کے وجہ سے اس کے اے وہ جنہوں نے گمراہی فری تھی ولہزی نہ جن کو ہدایت ملی تھی وہ جب ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو فرمایا ہم ان کی ہدایت میں اپنی طرف سے بھی ڈال دیتے ولہ جی نہ دون تکواہ اور ہم انہیں ان کا تکوا تا کر دیتے کہ تم نے اتنے پرسنٹ عمل کر لیا اتنے پرسینٹ ہماری طرف سے ہے اور اس کے نتیجے میں ہم تمہیں متقی بنا رہے ہیں تمہارے دل کو حساس سینسٹو بنا رہے ہیں یہ جب برائی کو دیکھے گا تو یہ تمہیں بیپ دے گا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں اب تم اس بیپ کو سنو یا نہ سنو یہ تمہاری مرضی اب دیکھنا جب گاڑی ایک سو بیس سے اوپر ہوتی ہے تو بیپ آتی ہے نا کہ لیمٹ کراس ہو رہی ہے ہماری مرضی ہم 160 پہ چلاتے رہے بیپ بجتی رہے ضمیر کھٹک کرتا رہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اب نئی گاڑیوں میں دو تین دفعہ بیپ کرنے کے بعد بند ہی ہو جاتا ہے انسانی ضمیر کے مطابق یہ اتنی زیادہ دیر نہیں چلتا پھر پھر مردہ ہو جاتا ہے لیکن نفس لواما ملامت کرنے والا نفس اس کو کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اگر یہ تمہاری اپنی بہن کے ساتھ ہو بیوی کے ساتھ ہو بیٹی کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے تم جو جا رہے ہو ڈیٹ پہ تو بہن کو بھی کہیں ڈراپ کرتے جاؤ ایک دائریہ تھا ایک پیج پہ تو ہم کو دلانے کے لیے وہ پھر اس قسم کی باتیں کرتے نا اس نے کہا کہ میں آج ڈیٹ ویلنٹائن ڈے پہ تو میں نے پھر اسے لکھا کہ جاتے ہوئے اپنی بہن کو ڈراپ کرنا مات بولنا وہ بےچاری ٹیکسی میں کہاں دک کھاتی پھر ایک اس لیے کیا تمہارا خدائی کوئی نہیں ہے کوئی شریعت نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی اخلاقیات نہیں ہے تو ایک انسان کو محروم کیوں مارتے ہو پھر واہ رو الحمد